اش اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہن البادشہ شکر وطن والا شاہ باقی تمام سمیم براد الخرا صاحب الشریف باقی السلام ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے 10 نمبر ایک سو اور دورت شریف کے اندر ہمارے سواد دس اولاد اشرے میں اوراد کا درخت نمبر بیالیس اولاد مبارکان تک پہنچا رہا ہوں پر درست کا ہاں جی شمارہ ایک سو کے سر نمبر کو پیش کر رہا ہوں اور اشرے میں ہمارا اشرے کا دوسرا حصہ یعنی سوراحیہ نبا کی آیات مختصر آیات کے مختصر مختصر توضیع آبلوں کے مبارک رہا ہوں. تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں, میں مجموعی طور پر تین حصہ ہے پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہاں کی مشکل اور خاص قیامت کو نہیں مانتے تھے تو انہیں قیامت کے وقوع کے امکان پر جو اللہ نے اپنے قدرت کا ہنجے جی مختلف طرفوں ذکر فرمایا اور اس سے اللہ فرمایا وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ قیامت کو دوبارہ برپا کرنے پہ لوگوں کو مانے و زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں پھر وہ لوگ جو قیامت کو انکار کیا تعلیمات اللہ کے کی انکار کیا ان کے لیے ان کے کی انجام کیا ہوگا فرمائی نے جاننا مکان میں سوادل علس لیکن جو ہے ان کی جہنمی ہونے کا جہنم کے عذاب جہنمی کیا کیا تکلیفات ہے وہ بیان فرمائے اس کے بعد بولو جو اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا ہاں جی اللہ کے ہر حکم پر انہوں نے لب کہا الہ پر تصرا میں سر تسلیم خم ہو گیا ان کے لیے اللہ نے مستحقین کا لقب دیا اور کہا متخین کے لیے کامیابی ہے کامین لن مطین مفاذہ متحین کے لیے کامیابی ہے کامیابی ہے جنت میں کل قیامت میں ان کے لیے باغات ہیں ان کے لیے انگور کی خاص طور پر درختان ہے اور ان کے لیے جو ہے ہم عمر جو ہے نوجوان بیویاں ہیں اور بڑے جام ان کو مسلسل چھلکتے جام پیش کرتے رہیں گے اور اس جنت میں ان کے لیے کسی قسم کی لغ و اور جھوٹ کی باتیں وہ نہیں سنیں گے فرمایا اور یہ تب جو ہے نعمتیں اللہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہیں اور یہ عطا حسابہ اور جو ہے اور عطا حساب بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں ان کے اللہ کی طرف سے بہت کثیر نعمتیں اللہ کی طرف سے ہاں جی ہر شاذ کو اللہ ان کے نیک عمل کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں سے نوازے گا تو یہ جو جنت میں جانے والے گرو خضر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی اور پھر اس اللہ کی عظمت کو بیان کیا یہ وہ اللہ ہے ہاں جو کہ زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے جو اس درمیان میں اور وہ رحمان ہے اور کل قیامت کے دن جو ہے اس کے ایجنٹ کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا ہم الحمد اللہ خطاب ہے کل قیامت میں کوئی خطاب کی طاقت نہیں رکھے گا کوئی کچھ بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا یہاں تک آپ کو بتائے آج عیت نمبر اٹھتیس سے جو ہے اٹھتیس ہی کو چھت تو جی دے پاؤں تو اس میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں پھر آگے اسی سلسلے کو بلاتے ہوئے فرمایا کہ کی اس دنجے لا کن منہ خطابہ کوئی شخص جو ہے اب وہاں کچھ نہیں بول سکے گا ایسی خوف و اللہ کی جلال ہاں جی اللہ کی عظمت حبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتدا میں اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی ہاں جی اس لیے جو اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی شفات کے بھی خلیب الب کو شائع نہیں کرگا تو آئی عمل یوم یقوم و روح المالائے کا تو صفن لائتِکل علّامن عظیم اللہ وکال صوبہ ہاں جی تو اس ہیں یہاں پہ یوم و دن رات وہی قیامت کے اندر جس دن, جی دن برپا ہوگا جس کو کفار انکار کریں مشکل مکہ انکار کریں اللہ اوز دن کی پھر مزید احوال ایک اجمالی احوال فرمائے فرماتے ہیں یوم یقوم الروح روح ولملائے کا اس دن جو ہے کھڑے ہوں گے ہاں قیام جی. کر رہے ہوں گے کھڑے ہوں گے روح روح سے مراد علماء نے فرمایا اکثر مفسرین نے روح القدس ہے یعنی جبری امین علیہ السلام ہے تو اس دن جو ہے جبری المین بھی کھڑے ہوں گے والملاء کو دوسرے تمام فرشتے بھی کھڑے ہوں گے عارشِ لائق کے حضور میں اللہ کے حضور میں صف ان لائن میں صف میں ہاں جی یہ سب کے ایک صف میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے کہ ہمارے عاجزی کے ساتھ کم ال تواز کے ساتھ اللہ کے میں سب صف بستا جویل من سمیت تمام علاقہ کھڑے ہوں گے اور لایت کلّمون تک الّلم بات کرنا لا یتکلمون بات نہیں کریں گے یعنی بات نہیں کر پائیں گے کوئی بھی کسی کو بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اللہ مگرمن ازن اللہ الرحمٰن ہوں مگر اس وہ شخص بات کر سکیں گے جس کو رحمٰن دے دے اللہ تبار و تعالیٰ جو کہ صفت رحمان سے متصف ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا اللہ ہے وہ اذن دے دیں کسی کو تو وہ بات کر سکے گا وہ اب اللہ کشائی کرنے کی ضرورت کریں گے وہ قال ثواب ہاں جی ثواب کا معنی درست حق بات ٹھیک بات،, بات یہ معنی کیا ہے تو اس لحاظ سے جو اب استعد کا تجمہ یہ بنے گا اس دن یعنی قیامت کے دن جب برپا ہوگا ہاں جی اور روح یا جبری اور فشتے سخت باندھے کھڑے ہوں گے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات ان نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ رحمان یعنی خدائے رحمان سے اجازت دے اور وہ حق بات کرے یا ٹھیک بات کرے تو صرف اس کو اجازت اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی تو زنگر اس مبارک آیت کے ضمن میں چونکہ یہاں فرمایا اس فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے رول امین جویل امین جیسے عظیم فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کر سکیں گے ہم اگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور وہ جو ہے ہاں جی ہمیشہ حق بات کرے ٹھیک بات کرے تو اس حایت کے ذیل میں ہاں جی اس حاط کے ذیل میں جو ہے السنت والجماعت کی تفصیر تفسیر ضیاء القرآن یہ شاہ جو پاسن میں چیف اسلامی شریعت میں جج بھی رہ چکا ہے ان کی ایک تفسیر تفصیل ضیاء کے نام سے جی اس تفسیر میں جو ہے انہوں نے اساعت کے بارے میں یہ تفسیر کے جو ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو پہ انہوں نے جو ایک ہے ہے اللہ کے پیارے نبی کی مقام منزلت اور آپ کے مقام شفاعت کے حوالے سے بات فرمایا کیونکہ اس سے پہلے میں اللہ نے فرما جن کوئی بھی جو ہے بہا اللہ سے لاسک المونہ لاہم لکھن کوئی بھی کوئی جو ہے بات کرنے کے کسی کو اجازت نہیں ہوگی پھر بعد والے آبی اساج میں فرمایا ہے 38 میں ہاں جی کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ تعالی اذن دے گا تو اللہ کی اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا ہاں جی تو اللہ تو اب وہ دن جن کو دن ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے اس عظیم حسی کوئی انسانی میں سے جس کو اللہ ضرور عدن دے گا اور وہ شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت کے ترقی کیا ہوں گے ہاں لوگ اس بات کتنی پریشان حال ہوں گے اور پھر اس پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ کیسے نکالیں گے تو رسول اللہ کی شان و منزلات جو ہے اس کے ذیل میں تفسیر میں یوں ذکر کیا میں نے تفصیل کی پوری عبارت آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس حایت کے ذل میں تفسیر ضیاء القرآن نے پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل بروز قیامت شفاعت کا عیدن ملنے کے واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں جی سے انہوں نے جو ہے کتاب اور یہ بھی انہوں نے کتاب بخاری سے اس کے جیل نمبر دو صفحہ نمبر جو ہے گیارہ سے ایک اور گیارہ سے دو پہ یہ شفاعت کا موضوع فرماتے ہیں تفصیل سے وہاں سے نقل کیا ہے تو اس کا خلاصہ بیان کہنے خود کہنے میں تو بخش کتاب بخاری میں جو حدیث ہے قمر صاحب کی شفاعت کے بارے میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو ذی القران والے یہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اس دن کی حالت بدام فرماتے ہیں کہ جلال خداوندی کا قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ سب چپ دم بے خود کسی میں لپ ہلانے کی بھی ہمت نہ ہوگی ایسی خاموشی تاری ہوگی میدان قیامت میں البتہ وہ نحو سے قدسیہ جن کو ادن گویا ملے گا جیسے آدمی فرمایا جن کو اللہ رحمٰن عیدن دے گا ہاں جی وہ اپنے رب کے حضور اپنی گزارشات اور اپنی التجائیں پیش کر رہے ہوں گے جن کو دن ملے گا باقی سب نہایت خاموشی کے ساتھ سب نیچے سر نیچے کے ہوں گے تو امام بخاری کہتے ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح میں سے شفاعت بڑی مفصل درج کی جس کے خلاصہ کہتے ہیں پیش قدمات فرماتے ہیں میدان قیامت میں کافی عرصہ سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہیں گے سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہیں گے اللہ کی جلالت اللہ کی عظمت اللہ کی عبت اتنی ہوگی کہ کسی میں جو ہے کچھ بولنے کی کوئی طاقت نہیں و سب خاموش ہوں اور پسینوں میں شرابور ہوں گے کوئی ٹہنوں تک پسینے میں ہوگا کوئی گٹھنوں تک کوئی کمر تک کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا انحط شاخ کے اپنی گناہ کے حساب سے پسینوں میں ڈبا ہوگا یہ یہ پسینے مختلف جسم, جسم کے مختلف اعضاء تک ہونے کا مقصد کیا ہے جتنا کی گناہ زیادہ ہوں گے اتنا پسینے میں زیادہ حصہ ڈوبا ہوگا اب آپ اندازہ کرو جو جس کے جو ہے اه, گردن تک پسینے میں ہو سے کیا حال ہوگا آخر سب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگا شفاعت کے لیے درخواست کریں گے کیونکہ تمام انسانوں کا باپ ہے نبی اللہ بھی ہیں تو اس آپ سے شفاعت کے لیے درخواست کریں گے تو فرماتے ہیں آب علیہ السلام معذوری بیان کریں گے فرمائیں گے مجھے یہ اختیار نہیں ہے چنانچہ مختلف انبیاء کے پاس باری باری حاضر ہوں گے ہاں جی وہ نہیں جو ہے اس کے بعد چلا دیتے نو کے پاس جائیں گے نو فرمائیں گے میرے پاس جو ہے مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے میں تمہیں ایک اور نبی کی پاس بھیجتا ہوں تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس بیچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے مجھے یہ ہاتھ نہیں ہے ہاں جی تمہیں جو ہے میں حضرت موسا علی اللہ کے حوالے کرتی ہوں کہ اللہ سے کلام کرتا ہے ایسا فرماتے میں موسٰ فرماتے میرے پاس بھی یہ اختیار نہیں شفات کا میں تمہیں کیسے عرصے کے کی پاس بیچتا ہوں وہ روح اللہ ہے ہاں جی تو حضرت عیسیٰ کے پاس بیچتے ہیں عرت بھی جو فرماتے ہیں یہ جو ہے میرے پاس بھی اختیار نہیں ہیں البتہ میں تمہیں کیسے ہستی کے پاس بیچتا ہوں کہ وہ تمہاری اس مشکل کو حل کرے گا چناند جی ہاں جو انہوں نے خلاصہ کر کے اسی جملے کو بیان کیا ہیں تو آخر جو ہے سب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفہات کے لیے درخواست کریں گے آپ معذوری بیان کریں گے فرمائیں گے میرے اختیار میں نہیں چنانچ جی مختلف انبیاء کے پاس باری باری حاضر ہوں گے جو انبیاء مقام و مجرت سے بڑا ہے ار الاظم امبیا اللہ یہ کہ بعد جائیں گے ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے شفات کریں اللہ کے درگاہ میں لیکن نامید نا ہو کر لوٹیں گے آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آپ جواب دیں گے کہ میں خود تو شفاعت کے اجرات نہیں کر سکتا البتہ تمہیں ایک اسی حصی کا پتہ دیتا ہوں جس کے پاس سے کوئی سائل نامرات واپس نہیں لوٹتا اللہ تو وہ سب کو جو ہیں بارگاہ ہے عطل اعساد جو سب کو بارگاہ ہے محمد مصفعت علیہ وعا علیہ عطیب تحیت و صنا کی طرف جانے کا حکم دیں گے ایسا لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی بارگاہ میں جانے کے حکم دیں گے جب جو ہے تمام لوگ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد سب معلوم شکستہ حاطر پراگندہ حال وہاں جائے گی اور شفہات کی درخواست کرے گی تو ان درخواست کرنے والوں میں ہاں جی وہ لوگ بھی قیمت میں شامل ہوں گے جو آج بڑے تم طرح سے شفاعت مصطفی کے انکار کرتے ہیں اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی خود ساختہ شرائط کا اضافہ کرتے ہیں کہ شان مصطفی کا ظہور نہیں ہوتا وہ لوگ بھی اس دن حاضر ہوں گے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی فریاد سن کر فرمائے گا آپ جو ہے سب کے فریاد سن کر فرمائے گا انا اللہ انا اللہ انا یعنی میرے لیے ہاں میرے لیے یہ مقام ہے ہاں میرے لیے یہ منصف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے ہاں میں تمہاری شبہات کروں گا ہاں مجھے یہ منصف حاصل ہے آپ یہ فرمائیں گے انا اللہ انا اللہ کے کہ تو لوگوں کو تسلی ہوگی میں تمہاری شبہات کروں گا چنانچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے ہاں یہ شبہات کے وعدہ کرنے کے بعد عرش ہی کے قریب جا کر جو ہے سرد ریز ہو جائیں گے اور جس جی طرح عادی میں آیا ہے کہ ایک طولانی سجدہ کریں گے تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں اور اپنی پروردگار کی ہمت و توضی توصیف کے حد کر دیں گے یعنی آپ بہت زیادہ اللہ کی حمت اور اللہ کی سبق بیان کریں گے اور ایک نہایت ہی طولانی سجدہ کریں گے اور سرجے سے سر ہی نہیں اٹھائے گا تو جب آپ اتنی طولانی سجدہ کریں گے اور خلق اولین و آخرین وہاں میدان حشر میں جمع ہیں اور آپ کے شفاعت کا اور آپ اللہ کے حضور میں سرجری سے اور انتہائی طولانی سجدہ کریں سر نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی مسلسل حمد اور توسیع بیان کریں تو پھر اللہ کی طرف سے عرش والا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے حبیب عرفا محمد اے میرے پیارے نبی محمد آپ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ وقول آپ کہو جو کچھ کہنا آپ کہو تسما آپ کی بات سنی جائے گی آپ میں جو بولنا ہے بولو آپ کی بات سنی جائے اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے پیارے نبی کا عزا نگرانی ہاں جی اللہ حرم محمد سر اٹھاؤ اور چوں کہنا کہو تو اسمہ تو آپ کی ہر بات سنی جائے گی وسل آپ مانگو جو مانا ہے مانگو تو آپ کو وہ چیز مل جائے گا آپ کو دیا جائے گا عشفہ آپ شفاعت کرو جس جس کے آپ نے شفاعت کر نئے شفات کرو تو شفا آپ کی شفاعت منظور ہوگی ہیں آپ جس جس کی شفاعت کریں گے اللہ آپ کی شفاعت کو رت نہیں فرمائے گا ہاں جی تو اے پے کرے ہر خوبی و زیوائی ہاں جی اپنے سر مبارک اٹھاؤ اللہ خطاب کرے محمد سے تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا اتنے شفاعت سے شرف ہو کر اللہ کے پیارے نبی شفاعت کریں گے سب کے اور مقام محمود پر جلوہ فغن ہوں گے اور مقام محمود یہی مقام شفاعت ہے جہاں بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی سب کے ہاں جی شفاعت فرمائیں گے کیونکہ آپ کے کی اپنے عادی سے مبارک ہے آپ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک مسجد نوی کے جو قدیم حصہ ہے اس پر سونے کی پانی سے لکھا ہوا ابھی بھی لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا ادخر تو شفحات اللہ من امت میں نے میری شفحات کو میرے امت کے گناہ گاریں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے میں نے زخرہ کر رکھا ہوا اللہ اکبر اور اسی طرح آپ نے یہ حدیث بھی لکھا ہوا ہے جو شاید میری شفاعت کا دنیا میں اس کا اعتقاد نہیں ہے جس کا یہ اعتقاد ہے کہ میں محمد شہاد نہیں کروں گا اس کو کل کے میں میرے شہاد نصیب نہیں ہوگا یہ حدیث بھی مجید نبی کے ابھی بھی لکھا ہوا ہے تو آپ مقام محمد جلوہ پھگن ہوں گے اور لباء ہم حمد،, حمد کا پرچم جو ہے دست مبارک میں جوم رہا ہوگا آپ کے اور جو آئے گا سب کو پناہ دیتے جائیں گے تو یہ عظیم مقام منصب جو ہے اللہ کے پیارے نبی کو کل ہوگا جس طرح اور حدیث میں آتا ہے آپ کو مقام محمود پر فوائش کریں گے پھر جو ہے آب کوسر سے ہاں جی پانی پلانے کا آپ کو اختیار ملے گا تو آپ لیوائے ہم پھر علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیں گے اور کو کوسر سے پانی پلانے کا مومنین کو آپ کو اجازت ملے گا تو علیہ السلام کو یہ اجازت بھی اس کے بعد جو ہے اللہ کے پیار نبی علیہ السلام کو دے دیں گے کیونکہ اس سے واقعی انہوں نے لکھا لیکن حادث میں موجود ہے تو عظیم گرامی اس ساتھ کے ذیل میں کہ فرمایا کل میدان قیامت میں یوم یقوم قوم و روح علم لائقہ جس دن انسان فرشتے غلامین اور تمام فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں عادی سے سر نیچے کے ہوئے ہوں گے اور کوئی ایک لفظ بولنے کی جراط نہیں کرے گا اللّم نازن اللہ الرحمٰن مگر جس کو رحمان اس دیں گے وہ قال اور اس نے حق بات کی ہمیشہ ٹھیک ٹھیک بات کیا تو یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جس کو یقیناً یہ صاحب آپ کو یہ دن ملنا تھا تو اسی لیے اس یاد کے ذیل میں تاثر میں بھی یہ رسول اللہ کل قیامت میں دن شفاعت جو ملے گا اور آپ جو شفاعت کرنے اور تمام مسلمانوں کا بھی اتفاق ہے اللہ کے پیارے نبی کل قیامت میں شفاعت فرمائیں گے ہاں اور ضرور فرمائیں گے وہ واقعی اس کے ذل میں بین فرمایا ہے میرے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ وسلمت سیرت پر چلتے رہنے کی توفیع عطا فرما اور آپ کے نورانی تعلمات پر چلتے رہنے کی توفی عطا فرما اور کل قحمد میں ہم سب کو تمام عسمانوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل نظام مولا علیہ السلام زہرا کے شفاعت نصیب فرما اور ان عظیم ہستیوں کے دامن تھامے میں رہنے کے ہم سب کو توفیع عطا فرما واخرد